تو آپ میرا خیال لیٹ آئے یہ سوال پہلے گزر چکا تو آپ لیٹ آئیں نا ہاں میں بتا رہا ہوں کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اس کا جواب ہے ہدا اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے ٹھیک جی دیکھیے صاحب کوئی اور ہے یا یہ جی. پوچھیے آپ بھی چلیے